أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينذروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وَأَنَّ الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تأكل الأنعام والنار مثول لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرِ لَذَّةٍ لِّلْشَارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطْطَعَ أَمَعَاءَهُمْ مقصد سورة محمدك القتال في سبيل الله اس صورت کا مقصد کتال فی سبیل اللہ ہے اس صورت کا مقصد القتال فی سبیل اللہ سورت دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ آیت نمبر انیس اور اس پہلے حصے میں سورت کا مقصد القطال فی سبیل اللہ صورت کا دوسرا حصہ آیت نمبر بیس سے آیت اٹھتیس آخر تک جس میں منافقین کے احوال بیان کیے جاتے ہیں اور آخر میں ترغیب للفاق ہے مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے اس صورت میں جہاد کی ترغیب یہ دی گئی ہے اور ایک عجیب انداز میں کفر اور ایمان کا تقابل مومن اور کافر کا تقابل یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک فرق ہے اور دونوں کے درمیان جدائی ہے دونوں کے درمیان ایک واضح لکیر وہ کھینچی گئی ہے اور یہ تقابل کئی آیات میں یہ ذکر کیا گیا ہے جیسے یہاں تک ہم بعض آیات میں یہ پڑھ چکے ہیں مثلاً صورت کے آغاز میں کہا گیا صورت کے آغاز میں کہا گیا کہ کافر وہ ہے کہ جس نے خود بھی کفر کیا ہے انکار کیا ہے اور اوروں کو بھی اللہ کے دین سے منع کرتا ہے ایک جانب وہ ہے اور دوسری جانب مومن ایمان لانے والا عمل صالح کرنے والا اور اللہ کی کتاب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب پر ایمان لانے والا پھر ایت نمبر تین میں کہا کہ کافر وہ ہے کہ جو باطل کی پیروی کر رہا ہے باطل کا پیروکار ہے مومن وہ ہے کہ جو حق کے پیچھے چلنے والا ہے پھر اگلا تقابل ذکر کیا گیا کہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ کی دین کی نصرت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کافر وہ ہے کہ جس کے اعمال برباد ہیں کافر کے لیے اس کی کفر کی وجہ سے ہلاکت ہے آیت نمبر آٹھ میں یہ کافر وہ ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرتا ہے اور مومن وہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہے یہ جی آج کی اس آیت میں افلم یسیرو فل فی اردے فین ضرو کے فقان آق بت من قبل آیت 10 گیارہ میں ان آیات میں بھی کافر اور مومن کا تقابل کیا جا رہا ہے آیت گیارہ میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ یہ معاون ہے اور یہ کارساز ہے ایمان والوں کا اور کافر کا کوئی معاون نہیں کوئی مددگار نہیں کوئی کارساز نہیں اسی طرح آیت نمبر بارہ میں وہاں پہ بھی ایمان والوں کا اور کافروں کا تقابل کیا گیا ہے کہ ایمان والے جنت میں داخل ہونے والے اور کافر کا مقصد وہ صرف دنیا کی دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا جیسے جانوروں کی طرح اور اس کا آخری ٹکانہ وہ جہنم ہے پراج چودہ میں پھر تقابل کیا جا رہا ہے افمن کا نا اعلیٰ بیہ نتم ہی ایک وہ ہے کہ جو اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہے دوسرا وہ ہے کہ شیطان نے اس کے لیے اس کے برے اعمال وہ خوبصورت کیے ہیں مزین کیے ہیں اور اپنی خواہشات کا تابے دار ہے پرایت پندرہ میں پھر ان کے انجام کے مابین تقابل کیا جا رہا ہے کہ متقی ایمان والا یہ وہ ہے کہ جس کے لیے جنت میں یہ نہریں ہیں اس کے لیے مغفرت ہے رب کی جانب سے اور دوسری جانب کمن ہوا خالد الفناری کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہے گرم پانی اسے پلایا جائے گا تو اس صورت میں سورہ محمد میں ایمان اور کفر کا ایک تقابل یہ بیان کیا جا رہا ہے بڑے عجیب انداز میں تو سورت کا مقصد ہے فی سبیل اللہ اور منافقین کے احوال اور ترغیب ال انفاق ترغیب الفاق یہ دیا گیا دیا جا رہا ہے آیت نمبر چار میں جہاد کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ اللہ نے اس جہاد کو کیوں مشروع قرار دیا ہے اس کی اجازت شریعت میں کیوں ہے ولویشا اللہ تسرمنہ ہم یہ اگر اللہ چاہتا تو خود بدلا لیتا ان کافروں سے جیسا کہ ماضی میں عاد سمود ان سے لیا گیا ہے لیکن اللہ آزمائش کرتا ہے ایمان والوں کی بھی آزمائش ہے اور کافروں کی بھی آزمائش ہے جیسا کہ دنیا کی زندگی ہے ہی آزمائشوں کے لیے یہ جی عبائت نمبر دس میں تخویف دنیاوی یہ دی جا رہی ہے تخویف دنیاوی یہ دی جا رہی ہے موجودہ منکرین کو موجودہ منکرین کو تخویف دنیاوی یہ دی جا رہی ہے کہ آج اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قوت ہے طاقت ہے اور ہماری کوئی پکڑ نہیں اور اپنے آپ کو بڑا قوت والا یہ سمجھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یہ افلم یسیرو و فل اور دے تو عسائت میں تخویف دنیاوی یہ دی جا رہی ہے کہ کافر اگر آج اپنے آپ کو یہ قوت والا سمجھتا ہے تو قرآن ماضی کا نمونہ اور ماضی کی تخویف دے رہا ہے کہ ایسے بہت سارے اپنے آپ کو وہ بڑے قوت والے سمجھتے تھے لیکن زمین میں چل پھر کر دیکھو ان کا انجام بلاخر وہ کیا ہوا ہے ان کا انجام کیا ہوا ہے جنہوں نے حق کی مخالفت کی تھی تو آیا وہ دنیا میں یہ جی اللہ کے عذاب سے بچے ہیں ہرگز نہیں بچے افلم یسیر و فل یہ آیا یہ نہیں پھرے فل ارد زمین میں فینظرو کے دیکھیں کئی کان عاقبت بت من منقبل یہ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا من منقبل کہ جو ان سے پہلے تھے جو حق کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے ان کا انجام وہ کیا تھا جنہوں نے حق کا مقابلہ کیا تھا اللہ کے پیغمبروں کے خلاف میں کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کی کتاب کے منکر تھے ان کا انجام کیا ہوا دم مر اللہ علیہم ہلاک کیا ہے اللہ نے انہیں کہ اللہ نے انہیں ہلاک کیا ہے اور ان پر ہلاکت ڈالی ہے وللکافرین کافرین امسا لوہا اور ان موجودہ منکرین کے لیے یہ الفلام الکافرین میں الفلام آحت کا ہے مراد یہ موجودہ منکرین ہیں وللکافرین کافرین اور ان موجودہ منقرین کے لیے امسالوہ یہ انہیں عذابوں کی مانند عذابیں ہیں یہ اگرچہ آج ایمان والوں کی ایمان والوں کے ہاتھ جہاد کے ذریعے یہ ان کا کام تمام کیا جاتا ہے لیکن جیسے وہ نیست و نابود ہوئے تو اسی طرح یہ لوگ بھی نیست و نابود ہو جائیں گے ول کافری نا میں یہ حاضمیر یہ اس عاقبت کی جانب عاقبت یعنی انجام فینزرو کہ فاک کا عاقبہ تو دیکھیں کہ کیسا تھا انجام تو یہاں پہ ولیل کافرینا امسالوحا اے ولل کافرین امثال و تلکلا اور ان موجودہ منقرین کے لیے اور ان موجودہ منقرین کے لیے یہ جی انہیں عذابوں کی مانند عذابیں ہیں یا جی اسی انجام کے مانند انجام ہے عاقبت انجام اور یا ہا زمیر عقوبت کی جانب یعنی وہ جو پہلی اقوام کو سزائیں دی گئی ہیں عقوبت دی گئی ہے تو اسی سزاؤں کی مانند سزائیں آج بھی اللہ کے پاس ہیں اور کافروں کے لیے وہی سزائیں ہیں ذالقب اللہ مولین ذالک میں اشارہ ان ایمان والوں کی مدد کرنا اور کافروں کی ہلاکت تو عصایت میں اس کا سبب وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ ان ایمان والوں کی یہ مدد کیوں کرتا ہے اور کافروں کو ہلاک کیوں کرتا ہے تو ذالکہ یہ ایمان والوں کی مدد کرنا اور کافروں کو ہلاک کرنا بے ان اللہ اس سبب سے اس وجہ سے کہ بے شک اللہ مولین آمنو وہ مددگار ہیں ان لوگوں کے آمنوں کے جو ایمان لائے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو اللہ ان کا مددگار ہے اور ان کا کارساز ہے ان کی مدد کرنے والا ہے وہ ان الکافرین اللہ مولالحم اور بے شک انکار کرنے والے اور بے شک کافر لا مولالحم ان کا کوئی مددگار نہیں اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے اور کافر ان کی کوئی مدد یہ نہیں کرتا ان کی کوئی مدد یہ نہیں کرتا سورہ انعام میں ایک آیت گزری تھی سمر اہ مولا ملحق سمر اہ مولا الحق سورہ انعام میں یہ آیت گزری تھی سمر اللّہ مولاهم الحق کہ پھر انہیں واپس کیا جائے گا اللہ کی جانب کہ جو ان کا مولا ہے الحق تو وہاں پہ تو کافروں کے لیے بھی مولا یہ ثابت کیا گیا تھا کہ اللہ ان کا مولا ہے اور یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ وہ کافرین الکافرین اللہ مولالحم اور بے شک کافروں کے لیے کوئی مولا نہیں ہے یہ یاد رکھیں مولا یہ قرآن اور حدیث میں کوئی چودہ پندرہ معنی میں آتا ہے سورہ انعام میں جو کہا گیا تھا کہ سمدو الا مولا ملاحق وہاں پہ مولا بمان مالک کے تو اللہ مالک ہے کافروں کا بھی اور اللہ مالک ہے ایمان والوں کا بھی یہ کافروں کا بھی مالک ہے اور ایمان والوں کا بھی مالک ہے یہاں پہ مولا بمانے مددگار کے اور مدد کرنے والے کے تو اسی لیے یہ مدد کرنا صرف ایمان والوں کے لیے خاص ہے کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے جب کہ کافر ان کی مدد نہیں کرتا ایمان میں یہ قوت اور یہ طاقت ہے کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہا کہ وہ تب کہ جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھیں تو تب اللہ ان کی مدد کرتا ہے ون الکافرین علام اور کافروں کے لیے کوئی مددگار اور کوئی کار ساز نہیں بخاری کی روایت میں آتا ہے برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے غزوہ احد میں جب ابو سفیان نے جب کافروں نے ایمان والوں کو بظاہر وہ تھوڑی سی تکلیف پہنچائی اور ابو سفیان نے یہ آواز بلند کی کہ حلفیکم کو محمد تم میں محمد ہے رسول اللہ نے صحابہ کرام سے کہا جواب بنا دیں پھر کہا کہ تم میں ابو بکر ہے تو اللہ کے پیغمبر نے کہا جواب بنا دیں تم میں عمر زندہ ہے رسول اللہ نے صحابہ کرام سے کہا جواب بنا دیں تو ابو سفیان نے جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور اس وقت کہا لنل عزاء والا عزاء لقم ہمارے لیے عزاء ہے اور تمہارے لیے کوئی عزاء نہیں یعنی شرک کا کلمہ اس نے بلند کیا اور عزہ اس کی کمال اور اس کی بلندی کا اعتراف کیا کہ ہماری مدد عزہ نے کی للنل غزہ ولا غزہ لقم ہمارے لیے عزہ ہے اور تمہارے لیے کوئی عزہ نہیں تو اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام سے کہا جواب دو صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر کیا جواب دیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کو اللہ مولانا ولا مولانقم تم یہ کہو کہ اللہ ہمارا معاون اور مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں عسایت میں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار اور کوئی کارساز نہیں صحابہ کرام نے جی انہی آیات پر یقین کیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ دنیا کے تمام کافروں سے وہ ٹکرا گئے تھے کہ جی انہیں ہر جگہ یہی بات یہ نظر آئی کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد یہ موجود ہے جب کہ کافر وہ دنیا اور آخرت میں وہ بے, بے یار و مددگار ہیں عیسائیت پر صحاب کرام کی یقین کی وجہ سے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی اور کافروں کی ظاہری قوت اور طاقت کو انہوں نے کبھی نہیں تولا اور نہ ہی وہ کافروں کی جو ظاہری قوت ہے اور طاقت ہے اس سے کبھی وہ مرعوب ہوئے ہیں وجہ یہ کہ ان آیات پہ ان کا یقین تھا اسلامی تاریخ میں اس کے بڑے نمونے یہ ہمارے سامنے یہ آتے ہیں اسلامی تاریخ میں اس کے بڑے نمونے یہ آتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں مثلاً اگر آپ الکامل دیکھیں کامل ابن الصیر الجزری کی یہ ساتویں صدی ہجری کے محرخ ہیں تو الکامل لابن العصیر ایک ہے ابن کثیر کثیر نہیں بلکہ اسیر حمزہ کے ساتھ کاف کی جگہ حمزہ ابن الصیر تو ابن السیر وہ کہتے ہیں جب وہ بحرین والوں کے مرتد ہونے کا واقعہ وہ ذکر کرتے ہیں اور یہ تاریخ تبری میں بھی ہے سیرت کی اور تاریخ کی تمام کتابوں میں اسی طرح المنتظم فی تاریخ الملو والعمم میں ابن الجوزی نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے معجم البلدان میں یاقوت حموی نے اور سیرت کی تمام کتابوں میں اسی طرح سیر و عالم نبلا میں امام زہبی نے اور البدایہ و میں ابن کثیر نے اعلیٰ ابن الحضرمی کا یہ واقعہ یہ ذکر کیا ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بہرین والے وہ مرتد ہوئے اور وہ اسلام سے پھر گئے تو اعلیٰ ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جاؤ ان کے تعاقب میں اور ان کے ساتھ جہاد کرو تو انہوں نے کشتیاں دریا اور سمندر کے ایک جانب تھی تو وہ کشتیوں میں سوار ہو کر دوسری جانب اور دوسرے کنارے پر وہ چلے گئے اب اگر صاحبۂ کرام کشتیوں کا انتظار کرتے تو اس میں کافی وقت درکار تھا تو حضرت اعلیٰ ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰوں نے رات گزاری اور اللہ سے گڑگڑا کر انہوں نے دعائیں کیں اور صبح اور رات کو لشکر سے کہا کہ صبح میں آپ لوگوں کو ایک حکم دوں گا اور تم لوگوں نے میرے حکم کی تابے داری کرنی ہے سارے تابے تھے اور بیشتر صحابہ تھے ایمان والے کرے ایمان والے اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی اللہ کے اللہ کی امداد پہ انہیں بھروسہ تھا اور یقین تھا تو ابن الحضرمی صبح جب ہوئی تو انہوں نے فوج سے کہا کہ دیکھو ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں اور ہم اللہ کی امداد پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں اسی لیے میرا حکم تم لوگوں نے ماننا ہے اور کسی نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا اور اللہ نے ہم سے پہلے ایمان والوں کے لیے اسی سمندر میں اللہ نے راستے بنائے ہیں وہی خدا ہے اور وہی رب ہے اسی لیے میں سمندر میں تم لوگوں سے پہلے کودوں گا اور تم لوگ میرے پیچھے چلے آنا اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عالیہ ابن الحضرمی جب انہوں نے سمندر میں گوڑے کو داخل کر کیا تو گوڑے وہ سمندر کے اوپر سے پانی کے اوپر سے وہ چلنے لگے اور کچھ ہی دیر میں انہوں نے سمندر کو پار کر دیا بغیر کشتیوں کے اسی کے بارے میں پھر اشعار وہ نقل ہیں آفیف بن المنظر وہ بھی تھے انہوں نے اس پورے واقعے کو پھر اشعار میں نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں علم تر بہ رہی کیا تو نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے سمندر کو تابع کر دیا سمندر کو مسخر کر دیا اور کافروں پر اپنی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت وہ نازل کی داون الذي شقل بہارا فجا انا بےآ من فلقل بحار الوا علی ہم نے اس ذات کو پکارا جس نے ہمارے لیے سمندر کو شقل بہارا جس نے ہمارے لیے سمندر کو یہ جی آپس میں تقسیم کر دیا فجا انا تو ہم آئے فجا انا تو وہ آئے ہماری نصرت کو بے آ من فلقل بحار الوا اور سمندر پہلے والے لوگوں کے لیے اس ذات نے تو سمندر کو آپس میں تقسیم کیا تھا اور خشک راستے بنائے تھے ہم نے اسی ذات کو پکارا لیکن ہمارے لیے اس ذات نے سمندر کو مسخر کر دیا اور ہم اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے ہم چلے آئے بے آ جب امن فلقل حضرت موسا اور ان کے تابے داروں کے لیے خشک راستے بنائے تھے اور ہم سمندر کے اوپر چلتے ہوئے ہم یہاں تک آگئے تو صحاب کرام انہوں نے اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد پر اسی طرح یقین کیا تھا ون مولا علامول اور بے شک کافروں کے لیے کوئی مددگار اور کوئی کارساز نہیں ابسائت میں بشارت اور تخویف ہے منکرین کے لیے ان اللہ خل الدین آمن و عامل الصالحات بے شک اللہ داخل کریں گے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے جہاد کا حکم مانا کیونکہ صورت کا مقصد جہاد ہے بے شک اللہ داخل کریں گے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے جہاد کے حکم کو مانا وہ عامل الصالحات اور انہوں نے عمل کیا نیک کہاں داخل کریں گے جنات تجری یہاں پہ اس آیت میں اختصاراً یہ ذکر کیا جا رہا ہے اور پھر آیت نمبر پندرہ میں اسی آیت کی تفصیل ہے داخل کریں گے انہیں جنتوں میں باغات میں بہہ رہی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں اور ان نہروں کی تفصیل آیت نمبر پندرہ میں آ رہی ہے اللہ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا والذین کفروا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا سورت کے آغاز سے ہی ان کافروں کی تشریح اور ان کی تفصیل وہ آ رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو اللہ کے دین سے منع کرتے ہیں اللہ کے دین سے بند کرتے ہیں اور ظال کب ان کری ہو ما انزل اللہ, اللہ کی کتاب کو ناپسند کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے توحید سے قرآن سے یا تمتو نہ ویا کلو نہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسا کہ کھاتے ہیں الانعام جانور جیسا کہ جانور اور چوپائے کھاتے ہیں اسی طرح وہ دنیا کی لذتوں میں مشغول ہیں اور دنیا کی لذتوں سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں یا تمتر نہ ویا کلو نہ ایک جانب ایمان اور آمال صالحہ والے ہیں دوسری جانب کافر ہے تو کافر اس کا مقصد ہی کھانا پینا ہے اس کا مقصد ہی صرف دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا ہے یا کلو نہ کماتا کل انعام وہ کھاتے ہیں جیسا کہ کھاتے ہیں چوپائے ون نارو مس اور آگ ان کا ٹکانا ہے ان کا آخری انجام وہ آگ ہے حالانکہ ایمان والے بھی دنیا کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں لیکن ایمان والے ان کا مقصد وہ صرف دنیا نہیں ہے بلکہ وہ آخرت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں دنیا میں وہ جو کھاتے پیتے ہیں تو اس سے ان کا مقصد اللہ کی بندگی اور آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے کافر کا تو مقصد ہی یہی ہے صرف کھانا پینا اور چوپایوں کی طرح اپنے انجام کی فکر نہ کرنا جیسا کہ چوپائے یہ اگر تھوڑی دیر بعد انہیں ذبح کرنا ہو لیکن ابھی کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں ذبح ہونے کی کوئی فکر نہیں ہے اسی طرح کافر اگلے ہی لمحے اگر اسے موت آنے والی ہے لیکن اسے موت کی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں اسی طرح کافروں کے ساتھ چوپایوں کے ساتھ تشبیح جیسا کہ چوپائے حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے تو یہ بھی حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتے بلکہ چوپایوں کی طرح کھاتے ہیں اسی طرح جیسا کہ چوپائے کہ جی انہیں کوئی عبادت کا قصد نہیں کوئی ارادہ نہیں اسی طرح یہ بھی کھاتے پیتے ہیں لیکن کوئی ارادہ نہیں اللہ کی بندگی کا ایمان والا اگر کھاتا ہے تو اسی نیت سے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اللہ کی بندگی بجا لاؤں اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے کہ چوپائے یہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اسی طرح ان کا بھی ہمیشہ یہی طرز عمل ہے کہ کھڑے ہو کے ہی ہمیشہ ان کی عادت یہ بنی ہوئی ہے ولدی نہ کفرو یہ تم تڑ نہ ویا مقصد ہی ان کا یہی ہے وَالنَّارُ مَثْوَلْ لَهُمْ اور آگ مَثْوَلْ لَهُمْ یہ ان کا ٹکانہ ہے اور ان کا انجام ہے جی اب اس آیت میں پھر تخویف دنیاوی اور تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَقَعِيِّم من قَرْيَتٍ اور کتنی ہی بستیاں ہی اشد قوة من قریت کا وہ زیادہ طاقت والی, ت... طاقت والی تھی منقریت کا آپ کی بستی سے بستی سے مراد وہ بستی والے اور کتنی ہی بستیوں والے تھے کہ جو زیادہ قوت والے تھے زوراور تھے منقریت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی سے یہ اللتی وہ بستی اور وہ شہر اخرجت کا کہ نکالا ہے حالانکہ بستی نے تو نہیں نکالا لیکن بستی والے مراد ہیں کہ جس نے نکالا ہے آپ کو اے پیغمبر تو جیسے ہم نے اہلکنا ہم, ہم نے انہیں ہلاک کیا ہے فلانا سے رلا تو اسی طرح کوئی مددگار نہیں ہوگا ان کے لیے بھی جیسا کہ ہم نے انہیں ہلاک کیا تھا اور ان کا کوئی مددگار نہیں تھا اسی طرح ہم ان موجودہ لوگوں کو بھی ہلاک کر دیں گے اور ان کا کوئی مددگار وہ نہیں ہوگا ترمیزی کی روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن آدی ابن ہمراہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر مکہ کے قریب ایک جگہ ہے جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو روایت میں نام آتا ہے ہزورہ ہزورہ کے مقام پر وہ کھڑے ہوئے اور مکہ کی طرف وہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے واللہ کی و اللہ ان کے لخیر اللہ کہ قسم اللہ کی بے شک تو اللہ کی زمینوں میں سب سے بہتر زمین ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے و لولا انی اخرج تو من کی تو مجھے اگر تجھ سے ہجرت پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں نہ نکلتا لیکن اللہ کے پیغمبر نے یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کی ہے اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑا یہ اہ لکنا ہوم ہم نے ہلاک کیا تھا انہیں تو ہم ان موجودہ لوگوں کو بھی ہلاک کر دیں گے اور ان کے لیے کوئی مددگار وہ نہیں ہوگا افامن خان اعلیٰ بیہ نتم ربی ہی اس میں پھر تقابل کیا جا رہا ہے افمن کان اعلیٰ بئی نتم ربی ہی تو اے وہ شخص اعلیٰ نتن کہ جو واضح دلیل پر ہو مر ربی ہی اپنے رب کی جانب سے تفسیر مدارک نصفی معنی کرتے ہیں اے آلی بئی نتم ربی ہی اے آلہ حجن و برہان وہ شخص کے جو دلیل پر ہو واضح دلیل پر ہو مراد قرآن ہے اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر ہو کہ جو قرآن ہے تو آیا وہ شخص کمن زیین لہوسو عملی ہی تو یہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس کے لیے مزین کی گئی ہے جس کے لیے مزین کیا گیا ہے اس کا برا عمل شیطان نے اسے اس کا برا عمل وہ مزین کیا ہے اور یہ شیطان کے ہتھیاروں میں سب سے خطرناک ہتھیار ہے کہ وہ کسی کو اس کا عمل برا عمل وہ خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے یہ ہم آیت نمبر انیس میں بھی یہ بات یہ ذکر کر دیں گے وہاں پہ ہم ابن کثیر کے حوالے سے یہ ذکر کریں گے اس آیت کے تحت بھی یہاں پہ بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ ابلیس نے یہ کہا کہ میں نے لوگوں کو ان کی گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا یعنی لوگ گناہ کرتے ہیں اور میں نے لوگوں کو ان کی گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ذریعے کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا یہ بو بکر صدیق کی روایت ہے ابلیس کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا تو بدلے میں انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ذریعے سے ہلاک کر دیا تو جب میں نے دیکھا کہ وہ تو مجھے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں فلم مارا تو ظالیکا اہلک تو ہم بال تو جب میں نے دیکھا تو میں نے انہیں خواہشات کے ذریعے سے ہلاک کر دیا فہم یا صبون اور اب وہ یہ خیال اور گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں اور اسی لیے توبہ نہیں کرتے استغفار نہیں کرتے تو یہ شیطان کے چالوں میں سب سے خطرناک چال ہے کہ وہ انسان کو اس کا برا عمل وہ مزین کر کے دکھاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو حق اور ہدایت پر سمجھتا ہے اور کوئی توبہ استغفار نہیں اور اسی بدعملی میں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کمنز نلحوسو و عملی ہی تو کیا یہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس کے لیے مزین کیا گیا ہے اس کا برا عمل و تباؤ اہم اور انہوں نے تابے کی ہے اپنے خواہشات کی افلم یہ سیرو فل یہ آئے یہ لوگ نہیں پھرے فل عرد زمین میں فین کے دیکھیں کئی فقان آقبۃ الدین من قبل ہم کہ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا من قبل کے جو ان سے پہلے تھے دمر اللہ علیہم ہلاک کیا اللہ نے انہیں ولکافرینہ امسا اور ان موجودہ منکرین کے لیے کہ جی اسی انجام کی مانند انجام ہے یا اسی سزا کی مانند سزائیں ہیں یہ ایمان والوں کی مدد کرنا اور کافروں کو ہلاک کرنا یہ اس وجہ سے بےل موللہدین آمنوں کہ بے شک اللہ وہ مددگار ہیں ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے ہیں اور بے شک منکرین کے لیے لا مولالحم ان کے لیے کوئی مددگار اور کوئی کارساز نہیں بے شک اللہ داخل کریں گے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے ہیں جہاد کرتے ہیں وہ الصالحات اور عمل کیا نیک داخل کریں گے انہیں جنتوں میں کہ بہر رہی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا یتمتعون تمطعون وہ فائدہ اٹھاتے ہیں و یا اور کھاتے ہیں کماتاکل الانعام کہ جیسا کہ کھاتے ہیں چوپائے ونار و مط اور آگ ان کا ٹکانہ ہے وقعی منقریت اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ وہ زیادہ طاقت والی تھیں کہ جو زیادہ قوت اور طاقت والی تھیں منقریت کا آپ کی بستی سے پیغمبر اللہ تھی وہ بستی اخرجت کا کہ جس نے نکالا ہے آپ کو اہلکنا ہوم تو ہم نے ان زوراوروں اور طاقت والوں کو ہلاک کیا ہے تو ان موجودہ کو بھی ہلاک کر دیں گے فلا نہ سے پس کوئی مددگار نہیں ہوگا ان کے لیے افمن کا نہ اعلیٰ بیہ نطم ہی تو آیا وہ شخص کے جو واضح دلیل پر ہو میں رب ہی اپنے رب کی جانب سے یعنی قرآن پر تو یہ اس شخص کی مانند ہے له سوء عملی ہی کہ جس کے لیے مزین کیا گیا ہو اس کا برا عمل و تباؤ احوا اور وہ تابداری کرتا ہے اور اس نے تابیداری کی ہے اپنے خواہشات کی تو آئے یہ دونوں برابر ہیں ہرگز نہیں برابر واخیرہ